أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونقفه ونقفه بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يذكرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلا قلق عظيم خطبہ جمعہ میں اچھے اخلاق کی کچھ فضیلت اور احمیت وہ آپ کے سامنے بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق اچھے کردار کو اپنانے کی تربیت دی ہے اور اس کی بہت سی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی اور اللہ و تعالی نے امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلی اور بہتر اخلاق دیا ہے کٹہ کے قرآن مجید قرقان حمید میں بھی اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا و ان کا اللہ اللہ عظیم یقیناً آپ بہت بڑے بہت عالی بلند اخلاق کے حامل اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے کون سی ایسی عادات اور افعال ہیں جنہیں خلو حسن حسن الاخلاق کہا جاتا ہے آج ایسی چند ایک خصلتوں اور عادات کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے اچھے اخلاق میں ایک بہترین خلق احسان ہے احسان کیا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل امین تشریف لائے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے صحیح بخاری کی کتاب المان کی روایت ہے کہتے ہیں ایمان ایمان کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المانا بلّہ ملا ہی و قطبی و رسول ہی ولیومل آخری و خیری ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لے آئے اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آئے قبل اللہ تعالی کی ملاقات یعنی قیامت کے دن پر یقین رکھے وہ رسولی اور رسولوں پر تیرا ایمان ہو قبل بخ اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر تیرا یقین ہو اس نے پھر پوچھا م اسلام اسلام کسے کہتے ہیں ط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ولاسری بھی و تو قیمت پالا آتا و تو و زکات المفروض آتا و تو سمر اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا نماز قائم کر فرضی صدقہ دے زکات ادا کر اور رمضان کے رودے رکھ پھر اس نے پوچھا مل احسان احسان کسے کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا انا کا سارا احسان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی کی ایسے عبادت کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں عبادت میں ایسی بھرپور توجہ ایسا لگاؤ اور ایسا حضور قلبی حاضر دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کہ بدہ یہ تصور کرے محسوس کرے کہ انا کا تراہو گویا کہ آپ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالی کو اپنے سامنے رکھ کر جیسے اعلی ترین اور بہترین عبادت ہو سکتی ہے ویسے عبادت کریں فا ف علم تکن تارا ہُو فعنا اگرچہ آپ اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے لیکن اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے اللہ رب العالمین کو تو آپ کی عبادت کے اطوار انداز خلوص سارا کچھ معلوم ہے تو آپ بھی اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے سامنے ہے اور ہم اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہیں یہ اس انداز میں اللہ رب العالمین کی عبادت یہ ہے اقسام یعنی ایک ہے کسی کام کو کرنے کا حق اور حق سے زائد دینا یہ احسان ہے حق سے زائد یہ احسان کہلاتا ہے جامع ترمدی کی روایت ہے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا سکون انما ایسن بھیڑ چال نہ چلو بھیڑ چال سمجھتے ہیں نا کہ بھیڑ ریبڑ سے ایک طرف کو اٹھتی ہے باقی بھی ساری اس کی طرف پیچھے پیچھے چلتا بغیر سوچے سمجھے لا تکونو سکون بھیڑ چال نہ چلو تقوسن تم یہ کہتے ہو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے احسان کریں گے نیکی کریں گے تو ہم بھی کریں گے وہ انسا و ان ظالم ظلم نہ اگر وہ زیادتی کریں گے تو ہم بھی کر لیں گے جیسے کو تیسا نہیں یہ کام نہ کرو کن وقت نوں بلکہ اپنے آپ کو ٹھہرا کے رکھو اپنا ایک معیار بناؤ وہ ان ظالم ان احسم ناسو اگر لوگ احسان کرتے ہیں آپ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں انتوشن تم بھی ان کے ساتھ احسان کرو نیکی کرو ور اناو فلا تزلیم اور اگر لوگ برا سلوک بھی کریں تو تم نے ظلم نہیں کرنا اللہ رب العالمین کی رجود کو تم نے نہیں پلانگنا یہ ہے احسان کہ جیسے لوگ ویسے نہیں بننا بلکہ اپنے آپ میں ایک ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے لوگ اگر برے بن جائیں تو بنتے رہیں آپ نے اچھائی کو نہیں چھوڑنا وہ اپنی برائی پیڑا ہوا ہے آپ اپنی اچھائی سے کیوں نہیں ہٹ سکتے وہ کئیوں اپنے آپ میں ٹھہراؤ پیدا احسان اور یہ ایک اچھا اخلاق ہے اسی طرح ایشار اپنے پر دوسرے کو ترجیح دینا یہ بھی بہت اچھا اخلاق ہے لیکن کبھی کبھی اثار نہ کرنا بندے کے لیے بہتر ہوتا ہے شرم ہوتا ہے مثلا صحیح بخاری میں روایت ہے سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ لایا گیا اس میں کچھ مسرو تھا اب اصول اور طریقہ کار یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے بعد جو دائیں جانب ہوتا اس کو پکڑاتے پھر اس کے بعد اگلا دائیں تک والا پھر اگلا اس طریقے سے چلتا تھا اب ہوا یہ کہ جو بڑے بڑے شیوخ تھے ایبار صحابہ ہوائی کرام وہ آپ کے بائیں طرف بیٹھے تھے اور بائیں طرف نومر ایک نوجوان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام گولام ان ادینی الاشیاء بچے کیا اجازت دیتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ کر ان بڑوں کو دے دوں اپنا بچا ہوا جو تھا وہ بھی بہت بازو تھا کہتا ہے ماں کنتو لی نسیبی مین کا میں آپ سے بچا ہوا اپنا حصہ کسی اور کو کبھی نہیں دوں گا آتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو دے دیا کبھی کبھی اشار نہ کرنا مجھے. یہ بھی بندے کے لیے بہتر ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا کھانا پینا یہ ملنا بھی بڑے نصیب کی بات ہے لیکن عام طور پہ اپنے پر دوسرے کو ترجیح دینا دوسروں کا خیال رکھنا یہ اچھا اخلاق اور محمود بات ہے صحیح بخاری کی روایت ہے سیدنا جنا انس میں مالک اور تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من البحرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کی کچھ زمین انصار کو دینا چاہیے با عطیہ فکارت الفار تو انصار کہنے لگے حتی تخت علی خوانینا من المہاجرین ہم آپ کا یہ عطیہ اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک آپ مہاجرین کو بھی نہیں دیتے مہاجرین کو دیں تو پھر ہم لیں گے اگر ان کو نہیں دینا تو پھر ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے ہم بھی نہیں لیتے اپنے مہاجر بھائیوں کا خیال انصار نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ستارونی ستارونا بعدی افراتن فخ برو تلقونی میرے بعد ایسا ہوگا کہ لوگ تم پر دوسروں کو ترجیح دیں اگر ایسا معاملہ آ جائے تو پھر تم نے صبر کرنا ہے حتیہ تلقونی قونی حتا کہ تم مجھے ملو یعنی روزے مختلف ہماری ملاقات ہو <تصفح> اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ کھانا لایا گیا آپ نے اس کھانے میں سے کچھ گوشت اور سبزی پکی ہوئی تھی سبزی کھانے کو ترجیح دی تاکہ جو دیگر ساتھ مل کے کھانے والے ہیں وہ گوشت کھا لے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت زیادہ محبوب تھا خصوصاً بکرے کی دستی کا گوشت اسی طرح صحیح مسلم میں روایت ہے صحیح جناب ابو رہا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انصار میں سے ایک آدمی اس کے پاس ایک مہمان آیا اس کا لمبا ہے اختصار کے ساتھ امام مسلم نے اس کو ذکر کیا اللہ پلٹو ہوں تو سب یعنی ہی اس کے گھر میں صرف اس کی اپنی اور اس کے بچوں کی خوراک تھی ایک وقت کا کھانا تھا اس کے اپنے لیے اور اس کے بچوں کے لیے فقال علی اب مہمان آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا اس نے اپنی بیوی بی کو کہا نبی سب تھا جو بچے ہیں انہیں سلا سول دے وہ اچھے اور چراغ گل کر دو بجھا دو اس نے ایسا ہی کیا اور کہا وہاں دک جو اس تیرے پاس ہے وہ لا کے مہمان کے قریف کر دے اب اندھیرے میں مہمان سمجھتا رہا کہ شاید میزبان بھی کھا رہا ہے اور میزبان اشارہ کرتے ہوئے اس نے سارا کھانا مہمان کو کھلا دیا کہ یہ گُگا نہ رہے۔ فرماتے ہیں فنزلت هذه الايات کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بارے میں یہ ایت نازل کی وہ یؤتیرون علی انفسہم ولو کان بہم خفافہ کہ وہ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خا ان کو خود تنگی اور بھوک کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے اسی طرح اچھے اور عمدہ اخلاق میں اخلاص بھی ہے کسی بھی معاملے میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے للہیت اور اخلاص یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انگال البن نیت اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے وہ انام بل امانوا بندے کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی کوئی بھی بندہ کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے جس نیت سے اس نے وہ نیکی کی ہے اس کو اس کے سرے میں وہی کچھ ملے گا امن کانت ہجرت ہو اد اللہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو ہجرت ہو اد اس کا اپنا گھر بار چھوڑنا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے وہ من کانت ہجرت ہو دنیا یوسی اور جو دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت جیسا عظیم عمل بھی کرے گا اس کو دنیا مل جائے گی اللہ رسول کی رضا رضامندی نہیں جس نیت سے اس نے ہجرت کی وہی کچھ اس کو مل جائے گا تو کسی بھی عمل کے اندر اخلاص وہ بہت اہم چیز ہے ساڑھن بھی وقاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نقا لن تن فقا نہ فاقا تن تبدی بیا و چل اللہ, اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالی کے چہرے کو چاہنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ راضی ہو جائے اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے چہرے کا دیدار نصیب اس نیت کے ساتھ تو جو مال بھی خرچ کرے گا الا اجیرتا آ تجھے اس کے اوپر اجر دیا جائے گا جہاں پہ بھی خرچ کرو مقصود اللہ رب العالمین کی رضا ہو اللہ کے چہرے کا حصول یہ مقصد ہو اس پر اجر ملے گا حتیہ ما عرفی فی آصق حتیہ کہ جو لکما اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو ان کو جو کھلاتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا اللہ تعالی نے ڈیوٹی لگائی ہے یہ اللہ علی من رب العالمین کی طرف سے آئے کردہ فریضہ ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے اللہ نے ان کو فضیلت بھی دی ہے اس وجہ سے بھی اور دوسرا یہ کہ یہ اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں ان کا نان و نفقہ ان کی رہائش خوراک و لباس کا ذمہ دار اللہ نے مردوں کو بنایا <سؤال> وہ اپنے گھریلو ضروریات پوری کرتا ہے رہائش کی مکان کی لباس کی خوراک کی اور نیت یہ کرے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عائد کردہ ایک ذمہ داری ہے جس کو میں نبھا رہا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اللہ اجرتا اس اخلاص کی وجہ سے ان کاموں پر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر ملے گا اسی سعد بن نے بھی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا عام حجت البدا کے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرتے تھے بیماری تھی مجھے بہت شدید قسم کی فقول میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بیماری میری بہت زیادہ بھڑ گئی ہے وہ انا ز مال سنی اللہ ابنا تھونی میں مالدار ہوں اور میری وارث صرف ایک ہی بیٹی ہے شدید بیمار ہو گئے ہیں. کہتے ہیں افاطا سد کو بھی کیا میں اپنے مال میں سے دو تہائی اللہ کے راستے میں صدہ کر دوں اپنے فرمایا نہیں کہتے میں نے پھر پوچھا بتری آدھا آدھا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں آپ نے فرمایا نہیں اور کہا اصولس و سولوسیر زیادہ سے زیادہ ایک تہائی مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر سکتے ہو اور یہ بھی بہت زیادہ ہے وہ سولسو ککیر ایک تہائی مال بھی بہت زیادہ ہے اور فرمایا انا کا انارستا کا پکون انداز اگر آپ اپنی اولاد کو صاحب سربت چھوڑ جائیں مالدار بنا کے چھوڑ جائیں یہ بہتر ہے اس کی نسبت کہ آپ ان کو تنگ دست کر کے چھوڑ جائیں اور وہ لوگوں سے پھر بعد میں مانگتے پھر انا کا لن پا تن فا نفا پسند اور اللہ رب العالمین کا چہرہ چاہنے کے لیے آپ جو مال بھی خرچ کریں گے اُجِرْتَ مگر آپ کو اس پر اجر دیا جائے گا اس حدیث سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ بندے کا اپنا مال جو اس نے خود کمایا ہوا ہے یا اس کو وراثت میں میراث میں ملا ہوا ہے جیسے کیسے بھی جس مال کا وہ مالک بن گیا شریعت نے اس پر بھی پابندی لگائی ہے وہ اپنے سارے مال کو ختم نہیں کر سکتا زیادہ سے زیادہ ایک تہائی زیادہ سے زیادہ ایک تہائی مال صدقہ کر سکتا ہے ہیبا کر سکتا ہے تو خوب کسی کو دے سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں کئی لوگ کو اپنی ساری جائیدادی آدھی آدھی جائیداد کو کسی کے نام لگا دی کوئی کسی کے نام لگا دی تصور اس کا اختیار ہے ہی نہیں ایک سروس کے ذائق ایک تہائی جائیداد اپنی ایک تہائی مال چاہے وہ صدقہ کر دے یا کسی کو ہبا کر دے جیسے بھی اس کے بعد باقی مال میں اس کا تصور ختم اس کے وہ رسا ہے شریعت اس پر پابندی لگاتی ہے کہ ایسا کمال نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اس میں اس آدمی کے اپنے لیے بھی تحفظ ہے اور اس کے ورثا کے لیے بھی تحفظ ہے پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یا رسول اللہ اخلا جا سا بھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے رہ جاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا درا جسن بال خاصن پیچھے باقی رہ جانے کے بعد آپ جو بھی نیک عمل کریں گے اللہ رب العالمین ان نیک آمار کی بنا پر آپ کے دراجات بلند کرے گا بڑھائے گا سننا لا اللہ کا سخلا کو باہ دی اقوام بربی کا خارون اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی اور فرمایا ہو او سکتا ہے کہ تو میرے بعد تک زندہ رہے باقی رہے اور بہت سے لوگ تجھ سے فائدہ اٹھائیں اور بہت سے لوگ تو اس سے نقصان ہوئے پھر یہ سادی وقاف رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک طویل عرصے تک زندہ رہے تو یہ خلوص اخلاق نیس یہ بھی خلو حسن ہے اچھا اخلاق ہے اچھا عمل اور اچھا کردار ہے کہ اس کی بنا پر انسان کو اس کے ہر عمل پر اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر ملتا ہے اسی طرح بھائی چارہ آپس میں مل جل کے رہنا یہ بڑا عمدہ کام ہے اور اس دوران کچھ گڑبڑیں ہوتی ہیں دین اسلام نے اس سے منع کیا ہے ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو اسی کے بارے میں اپنا دماغ خراب کر لینا برا سوچنا برا گمان رکھنا اس سے بچ جاؤ زن نہ اکدی کیونکہ یہ جو بدگمانی ہے یہ جھوٹی ترین بات ہے سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی ہے ولاستا سو ولا, ولا تجست کسی کی توہ نہ لگاؤ لوگ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اس کی باتیں سننے کی کوشش نہ کرو ولا اور مسلمان ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کریں وا تناجاسو اور نجش نہ کرو یہ نجش ہوتی ہے بولی بڑھانے کی بہ ایک ہے کہ منڈی میں ایک چیز کی بولی لگ رہی ہے لوگ اپنے اپنے حساب سے اس کی بولی لگاتے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر ایک دو نمکری چلتی ہے وہ یہ کہ بولی میں بیچنے والا اپنے خاص بندے کھڑے کر دیتا ہے ان کا مقصد ہی بولی کو بڑھانا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بہر نجش بولی بڑھانے کے لیے اپنے افراد کھڑے کر کے اور بے کرنا یہ منع ہے یہ نہ کرو وا تا اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو والا تبا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو کینا بغض دل میں نہ ہو وا تا اور ایک دوسرے کی طرف پیٹھ نہ پھیرو راض نہ کرو منہ نہ پھیر لو ناراضگیوں کو طول نہیں دے دینا بکون عباد اللہ خوانہ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ یعنی یہ جتنی قباہتیں اس حدیث کے اندر ذکر ہوئی ہیں یہ بھائیوں کے درمیان نہیں ہونی چاہیے یہ ساری ختم گی تو پھر مسلمان آپس میں بھائی بھائی بنے گے و قوت اسلامی بھائی چارہ یہ بھی بہت اچھا اور عمدہ اخلاق ہے اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے سگی ابو موسا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الامین وہ خزانچی جو امانت دار ہے مسلمان ہو امانت دار خدانچی ہو اللہ امیر ابھی کا میلہ جو اس کو کہا جاتا ہے وہ پورا پورا آگے پہنچا دیتا ہے دے دیتا ہے مفت وافر کمی نہیں کرتا اس میں تو یہ اور دل کی خوشی کے ساتھ دیتا ہے پید فاہل امیر والی اور خزانے میں سے خازن وہ چیز اٹھا کے جس کے بارے میں کہا گیا ہے اس کو دے دیتا ہے احد المطر یہ بھی صدقہ کرنے والوں دینے والوں میں سے ایک ہے خزانچی کا کام کیا صرف مال کو وصول کر کے اپنے پاس محفوظ رکھنا اور پھر جہاں پہ اس کو خرچ کرنے کا کہا جائے وہاں پہ کر دینا اپنے پلے سے اس نے کچھ نہیں دینا دینا لیکن دل کی خوشی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو اس کو بھی خرچ کرنے کا آدر ملے گا امانت امانتوں کی حفاظت یہ ایک بہت بڑا عمدہ اخلاق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر افر امانتوں کی جزری فونوں کے امانت لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں اتری انہوں نے کتاب کو سیکھا سنت کو سیکھا لیکن ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ چھان دیے جائیں رجینا ہٹا کے کہا جائے گا وہ فلان علاقے میں فلان قوم میں ایک بندہ ہے بڑا امانت دار یعنی امانت لوگوں کے گروہ سے نکل جائے گی امانت دار بندہ نہیں ملے گا حدیث عفرابی کہتے ہیں مجھ پر ایک ایسا زمانہ آیا مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی میں کس کے ساتھ اپنے معاملات کر رہا اگر وہ مسلمان ہوتا جس کے ساتھ میرا لین دین ہو تو اس کا اسلام اس کو مجبور کرتا تھا کہ وہ میری امانت مجھے واپس دے اور اگر وہ اہل کتاب میں سے ہوتا ربدا ہوا نہیں ہی تو پھر جو اس کا ملازم ہوتا وہ مجھ پر لوٹا دیتا یعنی وہ لوگ اہل کتاب ہونے کے باوجود امانت کے معاملے میں اتنے محتاط تھے کہ خیانتیں کرنا اپنے لیے عیب سمجھا کرتے تھے فرماتے ہیں تو امل یون لیکن آج کے دن اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے اللہ فلان فلانن و فلانن چند لوگوں کے نام لیے کہ میں فلاں فلاں فلاں بندے کے سوا اور کسی سے تجارت نہیں کرتا لوگوں میں امانت نہیں ہے امانت ختم ہو گئی امانت داری یہ ایک اچھا اخلاق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارب من قنفی کا منافقا خالفا چار فصلتیں جس بندے میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے اور جس میں ایک عادت ان میں سے پائی گئی کا نفی خصلت من النفاق حد کا اس کے اندر منافق کی ایک عادت ہے جب تک وہ اس کو چھوڑتا نہیں وہ کیا ہے اذا اداحت ثقافت منافق گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے ودا وَا آحدا واد عد کرتا ہے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ توڑ دیتا ہے خلاف بھی کرتا ہے تمینا خانہ جب اس کو امانت دی جائے تو وہ امانتوں میں خیانت کرتا ہے وہ ادا خاصانہ اور جب لڑائی جھگڑا ہو تو وہ گالیاں نکالتا ہے گالیاں نکالنا امانتوں میں خیانت کرنا وعدہ وفا نہ کرنا اور جھوٹ بولنا یہ چار علامتیں ہیں نفاق کی فرمایا جن میں یہ چاروں کی چاروں علامتیں جمع ہو جائیں کا نام منافع فن خالفا وہ پیور منافق خالص منافع اور جس میں ایک عادت بھی ہے ان میں سے تو اس کو فکر کرنی چاہیے یہ نفاق والی عادت ہے اس میں اسی لیے فرماتے ہیں ان کا نامسلم ردا ہوا ہے ہو اگر بندہ مسلمان ہوتا تو اس کا اسلام اس کو مجبور کرتا کہ وہ میری امانت مجھے واپس دے مسلمان کسی کی امانت کو ہضم نہیں کرتا خیانت نہیں کرتا یہ اہل نفاق کی علامات ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماں توفیقی اللہ بلّا ارے ہی توکل تو وہ